صحت مند بڑھاپے کا راز ایک صحت مند خوشحال بوڑھے سے پوچھا گیا کہ غموں سے پاک صحت مند بڑھاپا کیسے پایا تو اس نے جواب دیا میں نے کبھی اپنے گھر والوں سے ناراضی اور غصے کو دل میں نہیں رکھا اور کبھی اپنے سے زیادہ مرتبے والے سے حسد نہیں کیا اور کبھی کسی کے نقصان پر خوشی نہیں منائی